اور بے شک ہم نے اتاری تمہاری طرف روشن آئے اور کچھ ان لوگوں کا بان جو تم سے پہلے ہو گزرے اور ڈر والوں کے لیے نس ہوتے